حضرت ابو رضی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب نے آپ ہمیں شب معاج کا واقع بیان کیجیے نبی کریم وسلم نے فرمایا میں مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی پھر میں سو گیا والے آیا اور اس سے مجھے بیدار کیا بیدار ہوا مجھے سزا نہ آیا پھر میں مسجد سے باہر نکلو اور سے دیکھا تو مجھے جانور نظر آیا اس کے کان اوپر اٹھے ہوئے تھے اس کو برا کہا جاتا ہے اور مجھے پہلے اسلام اس قسم کے جانور پر سواری کرتے تھے وہ منتہا نظر پر قدم رکھتا تھا میں اس پر سوار ہوا میں اس وقت جس وقت میں اس پر سواری کر رہا تھا تو مجھے دائیں جانے سے کس شخص یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے سوال کرتا ہوں تو مجھے دیکھو یا محمد میں تم سے سوال کرتا ہوں تو مجھے دیکھو میں نے اس کو جواب نہیں دیا ٹھیک ہے میں نے اس کو جواب نہیں دیا ٹھیک ہے اور میں اس کے پاس نہیں ٹھہرا پھر مجھے باہر جانے سے کسی نے آواز یا محمد میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو یا محمد میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا نہ اس کے پاس ٹھہرا پھر اسی شہر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی اس نے بھی کہا یا محمد میں تم سے سوال کرتی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھو میں نے اس کی طرف بھی کیا نہ اس کے پاس ٹھہرا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا میں نے اس حلقہ میں اپنی سواری کو باندھا جس حلقے میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواری باندھتے تھے کیا ہو گیا بیٹھے لوگ کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیں اچھا اس کے پاس میں بہتر مقدس پہنچ گیا میں نے اس ہلکا میں اپنی سواری کو باندھا جس ہلکے میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواری بان چکے باندھتے تھے کہہ رہا تھا امبیا علیہ السلام میرے پاس حضرت بھائی میرے پاس دو برتن لے کر آئے ایک میں شراب تھی دوسرے میں دودھ میں نے دودھ پی لی اور شراب کو چھوڑ دیا عجیب نے کہا رہا, آپ نے کہا آپ نے فضرت کو پالی میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیل نے پوچھا آپ نے اس راستہ میں کیا دیکھا تھا میں نے کہا جب میں جا رہا تھا تو دائی جانب سے ایک شخص نے مجھے کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا حضرت ابراہیم نے کہا یہ بلانے والا یہودی تھا اگر آپ اس کی دعوت پر لبے پتے, اس کے پاس تھے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی آپ نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو شخص نے تو ایک شخص مجھے بائیں جانب سے آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو جبرائیل نے کہا یہ نصارہ تھا اگر آپ اس کی دعوت تو آپ کی عمد <coughs> ہو جاتی آپ نے فرمایا اسی شہر کے دوران ایک عورت انتہائی اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی اس نے بھی کہا اے محمد میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو میں نے اس کا جواب نہ دیا اور نہ اس کے پاس جبراہیل نے کہا یہ دنیا سے اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی آپ نے فرمایا پھر میں اور اسلام بہتر مقدس میں داخل ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک نے دو رکعت نماز پڑی پھر میرے پاس ایک معراج نورانی سیڑھی لائی گئی جس پر بنو آدم کی روحیں اس وقت چڑھتی ہیں جب تم دیکھتے ہو کہ میت کی آنکھیں آسمان کی طرف کھلی ہوئی ہوتی ہیں وہ بہت حسین معراج تھی کسی مخلوق نے ایسی معراج نہ دیکھی ہوگی میں اور حضرت ابراہیل اسی معراج پر چڑھے حتٰ کی ہماری ملاقات آسمان دنیا کے فرشتے سے ہوئی اس کا نام اسماعیل تھا اس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے تھے ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت ایک لاکھ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے آپ کے عرب کے لشکروں کو صرف وہی یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حضرت ابراہیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا کہا کہ یہ کون ہے کہ جبرائیل پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا کہا ہاں آپ نے فرمایا پھر میں نے حضرت اعظم کو ان کی صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا اس پر جب ان کی اولاد میں سے مومن کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتی یہ پاکیز اور ہے اس کوین میں لے جاؤ اور جب ان پر ان کی اولاد میں سے کفار کی روحیں پیش کی جاتی تو فرماتے ہیں یہ خبیص روح ہے اس کو سجین میں لے جاؤ ابھی میں کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دستخوان بچھے ہوئے ہیں اور ان پر نہایت نفیس بنا ہوا گوشت رکھا ہے اور دوسری جانب وہ خوان رکھے جن پر بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کے پاس سن نہیں جاتے اور سڑک ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں میں نے کہا اے ابراہیل یہ کون لوگ ہے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں پھر میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح ہے ان میں سے جب بھی کوئی اٹھتا تو گر جاتا اور کہا اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا ان کو فرعونی جانور روند رہے تھے اور اللہ اللہ تعالی سے فریاد کر رہے تھے میں نے کہا یہ ابراہیلی کون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت ہے میں سے سود کھانے والے ہیں یہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح آصف زیادہ شخص اٹھتا ہے پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے ان کے منہ کھل کر ان میں پتھر ڈالے جاتے تھے پھر وہ پتھر ان کے نیچے تو نے کہا ایج ابراہیل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں یہ قیامت کی اس طرح اٹھیں گے جس طرح آصف زیادہ شخص اٹھتا ہے پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے, ہانٹ، ہانٹ، ہانٹ、کے کی طرح کے منہ کھول کر پتھر ڈالے جاتے تھے پھر وہ پتھر ان کے نیچل دڑ سے نکل جاتے میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے آپ کی مت کے وہ لوگ ہیں جو ظلم یتیموں کا مال کھاتے تھے دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے اور ان قریبی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے پھر میں تو دیکھا کچھ اورتے اپنے لٹکی ہوئی ہیں میں نے سنو وہ اللہ تعالیٰ سے پریا کرتے ہیں میں نے کہا یہ کون اور آپ کی امتوں میں سے جنا کرنے والے ہیں پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ اس کو کھاؤ جیسے کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے میں نے کہا یہ جبرائلی کون لوگ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے عیبت کرنے والے چوغری کرنے والے لوگ ہیں اس حدیث کو امام مجری نے سورہ اسرا کی تصویر میں اپنی سند سے روایت کیا ہے اور ابن بھی ہاتم نے بھی روایت کیا ہے اس کی صنعت میں اکراوی ابو ہارون ابدی متروک ہے اس حدیث کو حافظ امیر نے بھی امام ابن ابزیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے امام بے کی روایت کرتے ہیں حضرت ابو حرض بیان کرتے ہیں کہ رسولہ سرم نے سبحان اللہ نزی اسرابی ہی کی تشکیل میں فرمایا میرے پاس ایک گھوڑی لائی گی اور اس پر مجھ کو سوار کرائے گا آپ نے فرمایا اس کا قدمت روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی چلے آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بہتی اور دوسرے دن فصل کاٹ لیتی اور جس کے طرف فصل کاٹ لی فصل بڑھ جاتی آپ نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں ان کی نیکیوں کو سات سو گنا تک بڑھا دیا گیا ہے اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ چیز اور چیز لے آتا ہے وہ سب سے بہتر رسک دینے والا ہے پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا جب سر, دیا جاتا تو وہ سر پھر ہو جاتا ان کو مہلت نہ ملتی کہ میں نے کہا اے یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے ہیں پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑوں کی تھیں اور جہنم کے کانٹے دار درخت کو جانوروں کی طرح چر... چر... آ... چک اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے میں نے کہا جبراہی کون ہے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات نہیں ادا کر رہے تھے اللہ تعالی نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیکھتے ہوئے پاکیزہ گوشت پکا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت رکھا تھا وہ سڑے ہوئے خبیز گوشت کو کھا کر پاکیزا گوشت کو چھوڑ رہتے نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ جن کے پاس حلال یہ بیوی تھی اور اس کو چھوڑ کر رات بھر بسکار عورت کے پاس رہتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لڑکی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے آپ نے پوچھا کہ آپ کی مت کی ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی قرآن سے سوری ہوں, میں سوریہ آراف ہے اور ہر راستہ پر اس نے بیٹھو کہ مسلمانوں کو ڈراؤ پھر آپ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کو گٹھا جمع کر دیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا اور وہ اس گڈے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا آپ نے فرمایا جل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص جن کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا پھر آپ کسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آنگ کے انگاروں سے کاٹے جا رہے تھے جب ان کو کاٹ دیا جاتا پھر پہلے کی طرح ہو جاتے ان کو ذرا مہلت نہ آپ نے کہا ایج ابراہیے کون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت کے کتنا پرور خطیب ہیں پھر آپ کا گزر اچھا امام امرحب نے اسی حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کے شب میں میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کے سے کاٹے جا رہے تھے میں نے کہا انہوں نے کہا آپ کی, امت کی وہ خطیب ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے حالانکہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے کیا یہ عقل نہیں رکھتے تھے اچھا پھر آپ کو قدر ایک چھوٹے پتر سے ہوا جس کے سوراخ بڑا بیل نکل رہا تھا پھر وہ بیل سوراخ میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن داخل نہ ہو سکتا تھا پوچھے یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ وہ جو کوئی بڑی بڑی بات کہہ کر اس پر نادم ہوتا ہے اس کو واپس لینا چاہتا ہے واپس نہیں لے سکتا پھر آپ کو گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشگوار ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی جسے مشق خوشبو اور وہاں سے آواز آ, آ رہی تھی آپ نے پوچھا علی مشک خوشبو علی پاکیزہ آواز کیسی ہے اور یہ آواز کیسی انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے اے اللہ مجھ نے کیا ہوا وعدہ پورا کرو مجھے میرے اہل عطا فرما کیونکہ میری خوشبو میرا ریشم میرا سندس اور استبرک, میرے موتی میرے جا, مرجان میرے مونگے میرا سونا چاندی خوزے, میرے شہد دودھ اور شراب بہت زیادہ ہو گئے اور سب نے وعدہ کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے ہر مسلم اور مجتما ہے اور ہر مومن اور مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور اعمال کرو میرے ساتھ بالکل شر نہ کرے میرے سوا کسی کو شریک نہ بنائے جو مجھ سے ڈرے ان کو امان دوں گا جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر توقع کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں اور میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کا کو منتحب نہیں میں وادہ کو خلاف نہیں کرتا جنت نے کہا میں راضی ہو گیا ہو گئی پھر آپ ایک ایسی وادی پر آئے جہاں سے نہایت دوری بھیا مکرو آوازیں آ رہی آپ نے فرمایا جبراہیل یہ کیسی آواز ہے انہوں نے کہا یہ جہنم کی کہہ رہی ہے. مجھے ایسے دوستہ غطا ہے جن کا تو نے سے وعدہ کیا ہے میرے توک میری زنجیرے میرے شعلے میری گرمی میرا تھور میرا لہو میرا پیپ عذاب وہ صدا کے اسباب بہت وافر ہو گئے میری گہرائی بہت زیادہ ہے میری آگ بہت تیز ہے مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہر مشرک ہر کافر خبیص اور منکر کر بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہے یہ سن کر جہنم نے کہا میں راضی ہوگی آپ <سؤال> نے فرمایا پھر آپ روانہ ہوئے حساب کے بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھ پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا یہ جبرلی آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا یہ yes, سید نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم نبی ہیں انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے جبریل نے کہا ہاں ہا ہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے وہ اچھے, بھائی اور اچھے خلیفہ ہیں انہیں خوش آمدید ہو پھر السلام کی روحیں آئیں انہوں نے اپنے رب کی صنع کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور جس سے مجھے ملک عظیم دیا اور جسے اللہ سے ڈرنے والی امت بنایا میری پیروی کی جاتی ہے مجھے آگ سے بچایا اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کر دیا پھر حضرت داود اپنے رب کی سنا کرتے تمام تاریخ اللہ کے لیے جس نے مجھے حکومت کی نعمت دی مجھ پر ضبور نازکی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا اور پرندوں اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر اور مجھے حکمت دی فیصلہ سنانے کا منصب دیا پھر حضرت سلیمان دعا کرتے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواوں کو جنت جنوں اور انسانوں کو مشفر کر دیا میرے لیے شاطین کو مصفر کر دی جو عمارتیں اور مجسمے بناتے تھے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور ہر چیز سکھائی اور میرے لیے پگھلے ہوئے کامے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسا ملک عظیم دیا جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہیں ہے حضرت عید بیان کرتے ہیں تمام تاریخ اللہ کے لیے جس نے تورات اور جیت کی تعلیم دی مجھے مادرزات برن والوں کو ٹھیک کرنے کا کرنے والا بنایا اور میں اس کی عزت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی مجھے اور میرے والد کو شیطان نے سے محفوظ رکھا اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی سنا کرتے ہوئے فرمایا تمام تاریخ اللہ کے لیے جسے مجھے رحمۃ اللہ بنا کر بھیجا تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور مجھ پر قرآن کو نازر کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے میری امت کو تمام امتحے بہتر بنایا اور میرے میری امت کو اول اور آخر بنایا اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے بول اتار دیا اور میرا ذکر بلند کیا اور مجھے ابتدا کرنے والے اور انتہا کرنے والا بنایا حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر فرمایا منی فضائل کی وجہ سے تم سب پر محمد کو فضیلت دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا نماز پڑھائی امام بھی کس کس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے اس کو مسلم اور نسائی نے روایت کیا پھر میں بیت المقدس داخل ہوا اس میں میرے نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا پھر حضرت ابراہیل نے مجھے ان کے آگے کھڑا کی اور میں نے سب کی انبیاء کو نماز پڑھائی امام بھیکیا جساب کے تصل میں بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا پھر تین برتن لائے گئے جن کے منہ ڈھکے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک برتن لائے گیا جس میں پانی تھا آپ سے کہا اس کو پیے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی پیا پھر ایک اور برتن پیش کیا جس میں آپ نے سیر ہو کر پیا پھر ایک اور برتن پیش کیے گئے جس میں شراب کی آپ نے فرمایا میں سیر ہو چکا ہوں اور اس کے پینا نہیں چاہتا آپ نے کہا آپ سے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا آپ کی امت پر قریب شراب آرام کر دی جائے گی اور آپ اگر آپ بالفر شراب کی دیتے تو آپ کی مت جیسے بہت کم لوگ آپ کی پیریوی کرتے اس کے بعد آپ آسمان کی طرف چڑھیں گے اچھا یہ حقیث مختلف کو انہوں نے روایت کی ہے امام بخاری فرماتے ہیں جب رضی زبرائیل نے سلام مجھے لے کر مجھے لے جہاں تک کہ ہم آسمان جنیا پر پہنچے رضی زبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھلا ہے پوچھا کیا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل نے جبراہیل ہے پھر آسمان کے پیشن پوچھا تمہارے ساتھ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ عسلم پوچھا کہ وہ بلائے گئے ہیں جبراہیل نے کہا، جواب دی ہاں. خوش آمدید ہے ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے. دروازہ کھولے گا جب میں وہاں پہنچے تو آدم علیہ سلام ملے حضرت ابراہیل نے کہا یہ آپ کے باپ حضرت آدم ہے آپ انہیں سلام کیجیے میں نے سلام کیا سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید سالے بیٹے اور سالح نبی کو پھر سلام میرے ہمراہ اوپر چڑھے دوسرا آسمان پر پہنچے نے کا دروازہ کھلایا گیا پوچھا کہ کون انہوں نے جبراہیل دریافت کے کہ تمہارے ہمراہ کون انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا کہ وہ بلائے گئے ہیں جبراہیم نے کہا ہاں اس کے دوسرے آسمان کے دربار نے کہا خوشآمدید ہو ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہو یہ کہوازہ کھولے پھر میں جب وہاں پہنچا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے اور دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں جبراہیم کہا یہ عیسا اور نے سلام کیجیے میں نے سلام کیا ان نے سلام کا جواب دیا خوش آمدید ہو سالے اور نبی صالح کو پھر جبراہیل مجھے کسی آسمان پر لے گئے دروازہ کھلائے گا پوچھا کون انہوں نے کہا جبرائیل جبرائیل سے دریافی تمہارے ساتھ انہوں نے محمد صلی اللہ کے کو بلائے گئے جبرائیل نے کہا ہاں اس کے جواب میں کہوش آمد ہو اس کا آنا بہت اچھا اور نہایت مبارک دروازہ کھولے گا جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام میں جبراہیل نے کہا یہ صوف ہے یوسف ہے سلام کیجیے سلام السلام کا جواب دیا پھر خوش آمدید اور نبی صالح کو اس کے بعد جبراہیم چوتھے آسمان پہ لے اس کا دروازہ پوچھا ہے؟ انہوں نے کہنا کہ بہت ہی اچھا اور مبارک نے سلام کیجیے میں نے سلام کی انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد انہوں نے صلی اللہ سے اچھا ساتھ لے کر اوپر چڑھے پانچ آسمان تک پہنچے اس دروازہ کون ہے تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بلائے گئے پانچ آسمان کے دربار نے بھی دیکھا اور جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام سے ملے جیب علیہ السلام نے کہا یہ ہارون نے بھی خوش آمدید اچھا جی پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے سیم وہی سوال جواب ہوئے وہاں پر موسا علیہ السلام ملے سلام کیجئے میں <coughs> نے سلام کے سلام کا جواب دیا تھا خوش آمدید جب میں آگے بڑا وہ روئے ان سے پوچھا کہ آپ کی اسے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس سڑک محبوض کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے پھر علیہ سلام مجھے میں آسمان پر چڑھا لے گئے اس کا دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا جبراہیم پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ پوچھا کہ وہ بلائے گئے ہیں انہوں نے کہا وہاں. اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو ان کہان بہت شرم اچھا اور منہایت مبارک میں ابراہیم ابراہیم السلام نے کہا آپ کے باپ ابراہیم علیہ نے سلام کیجیے حضور کیا خوش آمدید ابن صحبی پھر میں یہ کوئی مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح کیا اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے جبرائلی کا منتخب ہے وہاں چار نہرے تھے دو پوشیدے اور دو ظاہر میں <coughs> نے کہا یہ نہریں کیسی ہیں انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہے وہ تو جنت کی نہریں ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہے پھر بیت المامور میرے سامنے ظاہر کیا گیا اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کو اور ایک دودھ کو اور ایک برتن شہد کر دیا گیا میں نے دودھ کو لیا جبریلی کا یہی فطرت ہے تین اسلام ہے آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے علامہ نظام الدین نشا پوری سید المنت کی تفصیل میں لکھتے ہیں سید المنتہا وہ جگہ ہے جس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے اور نہ کسی کو علم ہے کہ منطحہ کے محاورہ کیا ہے شوہدا کی روحیں بھی یہاں تک جاتی ہیں علامہ پوری نیز لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر جبرائیل آپ سے پیچھے رہ گئے اور کہا میں ایک پور بھی قریب ہوا تو جل جاؤں گا یہ مقامی جبرائیل ہے جب نے بکری جانب عروج فرمایا تو حضرت ابراہیل سلام وہی رہ گئے اور کہا میں ایک پور کے برابر بھی قریب ہوا تو جل جاؤں گا حضرت ابن آباد سے روایت کی جبرائیل نے مجھے رف رف بٹھایا اور مجھے جدا ہو گئے ملا ادھیکاری لکھتے ہیں حضرت کہتے ہیں نبی کریم فرمایا رب جلید کے قرف کے مقام میں حضرت ابراہیل اور کہا اگر میں ایک اور کے بے قرآبر قریب ہوا تو جل جاؤں گا علامہ عبد الوہا شاہرانی شیخ مہینے ابن عربی سے نکل کرتے ہیں نبی کریم سلسل کو کی طرف عروج کرایا گیا اس کے پھل مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرف نے اس کو دیکھا اور آ اللہ کے اس کو اللہ کے نور کی طرف سے نور نے ڈھانپ رکھا تھا اور کوئی شخص اس کی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ نور کے نور کا ادراک نہیں کر سکتی آپ نے دیکھا صدرہ کے جڑے جوڑ سے چار دریا نکل رہے تھے دو دریا ظاہری سے دو باطنی آپ کو نے بتایا کہ دریا نیل فرات ہیں میں باتیں دریا جنت کی طرف جا رہے ہیں نیر و فراد بھی قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے اور یہ جنت میں شہد اور دودھ کے دریا ہوں گے شیخ ابن عربی نے کہا ان دریاؤں سے پینے والوں کو مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں اور بتایا کہ جو آدم کے عمارے سارے رک جاتے ہیں بنو آدم کے اور یہ روحوں کی جائے قرار ہے اور جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہا ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں جا سکتی اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں یہ ان کی بھی انتہا ہے نیچے سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جا سکتی اور یہی کی جائے قیام ہے اور آپ کے لیے رف, رف سبز رنگ کا تخلا گیا رف رف بیٹھے نے نبی کو رف رف کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سپورٹ کر دیا نبی کلینا چلنے کا ساتھ چلنے کا سوال کیا تو آپ کو ان کی وجہ سے منسیحت رہے ابراہیل میں اس پر قادر نہیں ہوں اچھا اگر میں ایک قدم بھی چلا تو جل جاؤں گا ہم میں سے ہر فرشتے کے لئے ایک معروف جائک قیام ہے اے محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ سیر آپ, لئے آپ کو اس لیے کرانی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نشانی دکھائے آپ اس سے قافل نہ ہو تو نے آپ کو کیا اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے اور رف رف آپ کو لے کر روانہ ہوا تاکہ آپ مقام اس سیوا پر مجھے جہاں آپ نے شریف اقلاع قلم چلنے کی آواز سنی اور اقلا میں میں اللہ تعالیٰ کے ان حکام اور اقلاء الوا میں اللہ تعالیٰ کے ان حکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنے مخلوق کے جاری فرماتا ہے یا دیکھ رہے تھے اور ملائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور, اور ہر قلم ایک فرشتہ <coughs> <coughs> اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں پھر آپ نور میں تیزی سے دوڑے اور جو فرشتہ آپ کے ساتھ تو وہ آپ سے پیچھے رہے گا جب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا تو آپ گھبرائے عالم عالم پریشان تھے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کرے فرشت تھا نہ رف رفت آپ کے ہر طرف نور تھا اور آپ عالم وجد میں دائیں بائیں جھوم رہے تھے اس وقت آپ نے دیدار کی اجازت کے رب کے حضور خاص میں داخل ہوں تب حضرت ابوبکر کی آواز ایک آواز ہے اکال ہے آپ محمد صلی اللہ رب کا اس لیے محمد تھیری آپ کے رب کا سلاد پڑھتا ہے آپ اس آواز سے متعجب ہوئے اور دل میں سوچا کہ میرا رب نماز پڑھ رہا ہے جب آپ کے دل میں تعلق ہوا حضرت ابو کی آواز سے مانوس ہو کر تو آپ نے اس پر تلاو... آیت کی تلاوت کی اور جو تم پر سلاد پڑھتا ہے اس کے فرشتے سلاد پڑھتے ہیں تب نبی کریم سلم کا ذہن صرف متوجہ ہو کہ اس پر نماز مراد نہیں بلکہ اس کے اللہ کی رحمت کا نزول مراد ہے پھر نبی کریم صلیم کو حضرت شریفہ میں داخل ہونے کا اذن ملا اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازر کی جو وہی نازر کرنی تھی وہ آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا امام بہ کی ابو حضرت ابو حریرہ کی روایت کی سابق طویل حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں اس اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہوا اور فرمایا مانگی نے نے کہا حضرت ابراہیم کو خلیل بنا ان کو ملک عظیم عطا فرمایا حضرت موسا سے کلام کیا تھی حضرت داود کو ملک عظیم مطالعا ان کے لیے لوہے کو نرم کیا پہاڑوں کو مسخر کیا تو نے حضرت سلیمان کو ملک عظیم فرمایا ان کے لیے پہاڑوں جنوں انسانوں شیطانوں اور ہوا کو مسخر کیا ان کو اتنی عظیم سلطنت دی جو ان کی بات کسی کے لائق نہیں تو نے حضرت عیسیٰ کو سوریت اور انجیل کا عطا علم عطا. مادرزات، اندو اور برس کے مریضوں کا شفا دینے والا بنایا اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے اور تو نے ان, کو ان کی اولاد ان کی والدہ کو شیتان سے اپنی پناہ آپ کے رب نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمان ہے اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر نظیر بنا کر بھیجا اور آپ کا شرح صدر کیا اور آپ سے بوجھ دور کر دیا اور آپ کے ذکر قبولن کیا جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے یہ نہیں آسان وجہ ہے اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائیں گی آپ کی امت امت حادلہ بنائیں گی اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنائیں گی اور آپ کی امت کے بعد لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی اور ان کو کوئی خطبہ اور ان کا کوئی خطبہ بہت شکل پرستی جب تک کہ وہ آپ کے ابد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دے میں <تصفح> آپ کو عزرو خلق کے تمام انبیا میں اول اور عزرو دہشت کے تمام انبیاء میں آخر بنایا اور آپ کو سبھی مثانی فاتح اور سور بکرہ کے آیات ارش خزانے کے نیچے سے بھی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی پھر نبی کے رحمۃ اللہ عالمین بنایا تمام انسانوں کے لیے بشیر نظر بنایا میرے دشمنوں کے دل میں ایک, م... ایک ماہ کی مسافر سے میرا روپ ڈال دیا میرے لیے مال گنیمت کو حلال فرما... کر دیا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا تمام روی زمین کو میرے لیے مسجد الام کا ذریعہ بنا دیا مجھ سے کلام کے نواتے خواتین میں جواب میں عطا کی اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا اور ابت کو کوئی فرد مجھ پر مخفی نہیں خواہ وہ تابع ہو یا مبتو جو مجھ پر پچاس نماز پھنسی گئی اور میں حضرت مسا کے پاس لوٹا